لبا یچن و یم ما نے ی چن کر بلائے مولا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین السلام عل حسین وا علی, علی ابن الحسین وا علیٰ اولاد الحسین وا علیٰ صحابل الحسین اذاداران امام حسین صغباران امام حسین السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کا استقبال کر رہی ہوں میں سید نظر فاطمہ ہمارے اس ایام ازا کے خاص پروگرام حسین وارثِ انبیاء میں کیسا بہترین یہ کانسیپٹ بہترین یہ ٹاپک رہا بہترین موضوع رہا کہ جس میں ہم آ, نہ صرف یہ کہ علماؤں کے فلسفوں کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ امام معصوم کی زبان سے ادا ہوئے جملے جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے نظر آئے رہے ہیں الحمد للہ ایسا بہترین یہ كانسیپٹ بہترین موضوع بہترین ٹاپک رہا كہ جس میں ہم نہ صرف علماء کے فلسفوں کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ امام معصوم حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین کو تمام انبیاء کا وارث کہا ہے در حقیقت وہ رابطہ کیا ہے جو امام حسین کو ان انبیاء کا وارث بناتا ہے اور اس بہترین گفتگو کو ہمارے ساتھ زینت بخش رہی ہیں خواہر ہر تفصیر فاطمہ رضوی آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام اللّہ خواہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہر ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے اختتام کی جانب جب پہنچے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ بطول ہیں بلکہ جناب زہرا یقیناً فخر جناب مریم ہے آ, اگر اب بات جنابِ عیسیٰ کی کی جائے کہ جناب عیسیٰ اور امام حسین علیہ السلام ان کا رابطہ ان کا کنیکشن کیا ہے تو ہم گفتگو کیوں نہ ان کے معجزات سے شروع کریں کہ وہ تمام معجزات جو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے کیا ہو بہو وہی معجزات امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی ملتے ہیں تاریخ میں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و معین۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے معجزات میں ہمیں سب سے پہلا معجزہ جو ملتا ہے ولادت کے فوراً جی. بعد وہ ہے گہوارے میں کلام کرنا جی گہوارے میں بولنا جی امام حسین کی زندگی میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ولادت ہوئی اور فوراً سجدے میں گئے اپنی ہتیلیوں کو پے ٹیکا اور پیشانی کو ٹیکا اور پھر پروردگار عالم کا کلمہ پڑھا بلکہ روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ ولادت کے بعد نہیں شکم مادر میں ہی حضرت ا... امام حسین علیہ, امام علیہ السلام, علیہ السلام سلام سلام سلام نے اپنی مادر گرامی سے گفتگو کی ہے جی وہ باتیں کرتے تھے جی یہاں حضرت عیسیٰ ولادت کے بعد باتیں کر رہے ہیں مگر امام حسین شکم مادر میں ہی اپنی مادر گرامی سے گفتگو کرتے ہیں دوسرا مجزہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھا وہ مردوں کو زندہ کرنا تھا جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے ٹھیک جن کے جسم مردہ ہو جاتے تھے ان کو زندہ کرمدہ امام حسین لوگوں کے قلب کو زندہ اور آج تک بے شک ان کی ارواح تر تازہ ہوتی ہے ذکر امام حسین بے یہ امام حسین کے ذکر میں ایک بہت بڑا مجزہ ہے بے شک تیسری چیز جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھی وہ یہ کہ وہ پرندے بناتے تھے مٹی سے اور مٹی سے پرندے بنانے کے بعد اس میں حکم خدا سے وہ جان ڈالتے تھے جی اور وہ اڑنے لگتے تھے جی انہوں نے مٹی سے پرندے بنائے اور حکم خدا سے جان ڈالی اور وہ اڑنے لگے لیکن ہم جب اولاد امام حسین کو دیکھتے ہیں جی تو قالین پر صرف ایک تصویر بنی ہوئی ہے سبحان اللہ دیوار پر صرف ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ اسے کہہ دے کہ تمہیں شیر بننا ہے حقیقتا تو وہ قالین سے شعر نکلتا ہوا نظر, نظر آتا ہے کوئی مجسمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک تصویر ہے اور ان کی اولاد میں یہ معجزہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ شعر بن گیا آخری جو حضرت عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا وہ یہ کہ وہ شفا دیتے تھے مریضوں کو طبیب تھے جی اور مریضوں کے جسمانی بیماری کو امراض کو ختم کرتے تھے سارے لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت گزاری کی ہے یہ تو انسانوں کے طبیب ہیں سبحان اللہ امام سبحان حسین है. وہ ہیں کہ جو دنیا میں آئے ہیں اور سب سے پہلا مریض آسمان سے آیا نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم قدم حسین کا ہے تو دیکھیے لیکن امام حسین کی زندگی میں جو ایک چیز ہے نا ان کی پوری تاریخ میں जी. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ جب تک رہے हुँ. تب تک شفا دیتے رہے مگر موجزے امام حسین کی ہے ان کی دنیا میں آمد بھی شفا ہے ان کا دنیا سے چلے جانا بھی بہترین یعنی موت بھی شفا بن گئی شہادت سوری زندگی بھی ان کی شفا بن گئی ان کی شہادت بھی شفا بن گئی جب تک وہ زندہ رہے تب بھی شفا دے رہے تھے دنیا میں نہیں ہے بھی ان کی ضرور مبارک پوری کائنات کو شفا بانٹ رہی ہے زری کی کیا بات کروں جس سرزمین پر خون بہ گیا اس مٹی کو خاک شفا بنا کر چلے گئے اور وہ مٹی شفا دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور اسی وجہ سے شاعر کو لکھنا بھی پڑا کہ زیر و زبر میں جب کبھی آئی ہے زندگی عباس بن کے موت پہ چھائی ہے زندگی دنیا کے ہر طبیب نے جب دے دیا جواب خاک شفا سے ہم نے بچائی ہے زندگی یہ موجود امام حسین کا خاک ہے سب خاک ہے کرب بلا کے سامنے کیا ہے جنت کی حقیقت کربلا کے سامنے بہت اچھا یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ کیا بہترین لفظ خاک کو استعمال کیا ہے خاک ہے سب خاک ہے خاک کے شفا کے سامنے بات اگر ہم قرآن کے اعتبار سے کریں خواہ تو جناب عیسی اپنے آپ میں اللہ کی بہت ہی بہترین نشانی ہے اس کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے جناب عیسی علیہ السلام کی اللہ نے آپ کو بغیر والد کے جو ہے وجود بخشا تو قرآن میں بے شبہ مقامات پر آپ کا تذکرہ ہوا ہے کیا کوئی ایسی آیت بھی ہے قرآن میں جہاں اللہ نے ایک ہی آیت میں امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہو عصر احقاف آیت نمبر پندرہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آیت نہیں پڑھ رہی ہوں جی یہاں پر ترجمہ بیان کر دوں کہ خداوند کریم نے اس آیت میں کہا کہ میں نے اولاد سے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں کیونکہ ماں جب حمل سے ہوتی ہے تب بھی اولاد کی تکلیف اٹھاتی ہے اور جب دنیا میں لاتی ہے تب بھی اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے اور اولاد کے شکم مادر سے لے کر اس کے جو دودھ بڑھائی کی مدت ہے وہ ھم ھم تیس مہینے ہے اگر تیس مہینہ ہم لیں اس آیت کے آخری حصے میں تو جی دو سال تو ایک بچے کے حق, حق ہے نا دودھ جی چلانے کا جی تو بارہ مہینے تو ایسے ہو جاتے ہیں جو سوری چوبیس مہینے تو ایسی ہو جاتے ہیں جو باقی بچتے ہیں وہ صرف چھ مہینے بچتے ہیں یعنی حمل سے لے کر جو دو سال کا وقفہ ہے وہ اس میں حمل کی جو مدت ہے وہ پلس نائن ہونا چاہیے تھا تھا ہونا چاہیے لیکن اللہ نے تھرٹی کا ہے تیس صرف تیس کا ہے تو یعنی صرف چھ مہینے کی بات ہو رہی ہے <سؤال> کہ چھ مہینے کوئی ایسا ہے کہ جو شکمِ مادر, میں واح واح میں میں ہے ہے شکم مادر میں رہا اور دنیا میں آیا تو قرآن کی اس آیت میں امام صادق علیہ صلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے لیے ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ چھ مہینے شکم مادر میں رہا اور دنیا میں آیا تو مولانا فرمایا کائنات میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جو شکم مادر میں چھ مہینے رہیں ایک حضرت عیسیٰ اور ایک امام حسین ان دونوں کی شکم مادر میں جو مدت تھی وہ مہینے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جو صرف امام حسین اور جناب میں ہے اور یہ قرآن کی آیت میں موجود ایک کی آیت میں دونوں ہستی موجود اور جیسا ہم نے اپنی شروع کی ہی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ایسے تو ہر امام جو ہے وارث انبیاء ہو سکتا ہے لیکن وہ کچھ ایک صفات ہیں کہ جو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں جناب عیسیٰ کے متعلق یہ وہ صفت ہے کہ آپ دونوں نے اپنے والدہ کے شکم میں چھ مہینے کی مدت گزاری हुँ. ہے اور اگر ہم بات کریں ان چیزوں کی جو امام حسین علیہ السلام کو جناب عیسیٰ سے وراثت میں ملیں کیا ان چیزوں کا اثر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک چیز جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھی وہ لفظ چالیس ہے لفظ اربعین چالیس اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس من نے جی آسمان سے جب لوگوں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے آپ اللہ سے منگا دیا کریں ہم کھا لیا کریں تو وہ دسترخوان آتا تھا باقاعدہ اور وہ دسترخوان جو لگایا جاتا تھا چالیس دن تک رہا اس کے بعد اللہ نے اٹھا لیا اچھا چالیس دن کے بعد اللہ نے اس لیے اٹھا لیا کیونک کی ان لوگوں میں پھر آپس میں جھگڑے ہونے لگے تھے کہ مجھے کم ملا تو میں زیادہ ملاؤ اور فساد ہو گیا تھا اس میں لہٰذا خدا نے کاب نہیں بھیجے اچھا اسی لیے کہا جاتا ہے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ برکت کو ختم, ختم کر دیتا, دیتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے تو یہ چالیس دن تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد ختم ہو گیا جب ہم امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی لفظ چالیس کا کانسیپٹ ہے اور آج کے دور میں اگر ہم چالیس دیکھیں اربعین دیکھیں تو جو دسترخان اربعین میں لگا आहा. ہوا ہے وہ کہیں پہ ہمیں دوسری جگہ نظر بے بے بے دنیا میں بے نظیر ہے امام حسین علیہ السلام کا اربعین کا دسترخان بس پیغام یہ ہے کہ اس دسترخان کے لیے جھگڑے نہ ہوں لڑائی نہ ہو کہیں नहीं नहीं ایسا نہ ہو کہ اس کی برکتے بھی پھر پروردگار नहीं नहीं علم ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے اٹھا لی تھی जी. ویسے اٹھا لی جائے اس کی عزت اس کا احترام ازاداروں کے لیے بہت مگر الحمدللہ ہم دیکھیں خواہر کی مثال ہے اپنے آپ میں اربعین کا دسترخوان کے لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے لوگ اگر نظر بھی آتے ہیں لڑتے ہوئے تو وہ اس لیے کہ ہم خدمت کریں گے تم نہ کر لو خدمت ہمیں ایک موقع دو تو یہ عیسار کا اور یہ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پہ ملتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے ناصر مانگے تھے اللہ سے کچھ نہیں مانگا مدد لیکن کہ گا کہ کہ من انساری میری مدد کون کرے گا مم. تو ہواری اٹھے تھے اور ہواری جب آئے تھے اور کہا تھا نہاری یون مم. اور جب وہ آئے تھے تو لبیک کہتے ہوئے آئے مم. تھے حضرت عیسیٰ کے پاس مم. اسی طرح کربلا کی سرزمین پر بھی امام حسین نے کچھ نہیں مانگا ملکan. لیکن آخری وقت میں یہ کہا تھا ہل ناصر یا کیا کوئی ہے میرا ناصر میرا مددگار اور جتنے بھی ناصر و مددگار ہیں آج جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں لب حسین لب یا حسین اور یہ ہم آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں اس کا اثر اور خود آج جو آخری حسین ہے وہ بھی انصار ہی مانگ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے انہیں بھی انہیں بھی صرف نہ صرف چاہیے تیسری چیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں دنیا میں بہت ساری قوم ہے نا ساری قوم اگر ایک ساتھ کھڑی کر دی جائے جی صحیح ہے ہم کو چھوڑ کر ساری قوم کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اس قوم میں سب سے زیادہ آسان کس کو پہچاننا ہوگا جناب عیسا کے ان کے پاس ایک نشانی ہے وہ صلیب جو ہے جی اس صلیب کے وجہ سے ہم ان کو پہچان لیں گے بقیہ کسی قوم کے پاس اپنی کوئی پرٹیکولر نشانی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے پھر اگر ہم امام حسین کے چاہنے والوں کو دیکھیں اور تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں تو امام حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ الگ سے آپ کو نظر آ جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس ایک الگ نشانی ہے اور وہ نشانی داغ ماتم آه آه ہے وہ نشانی سیاہ لباس ہے وہ بے شک پرچمے اب فضل ہے یہ نشانی ہے ان کے پاس ان کے پاس بھی ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی ایک یونیک نشانی ہے اللہ اس نشانی کو ہمارے ہمیشہ اور یہ نشانی جو ہمارے ہمارے پاس ہے خدا اس کا بھرم رکھنے کی ہمیں توفے الہ یامین الہ یہ یہ نشانیاں مجھے لگتا ہے خواہ ہماری بہت کارگار کارگر اور مددگار ثابت ہوں گی جب انشاءاللہ وقت کا حسین تشریف لائے گا کہ مجھے اس شعر کا پہلے کا جملہ پہلا مصرعہ تو نہیں یاد آ رہا مگر شاعر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے صاحب کا ہر سپاہی اسی سے پہچان لے گا تم کو علم گھروں پہ سجائے رکھنا وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا کہ جن گھروں پر علم ہوگا انہیں بڑھ کے کہنا نہیں ہوگا کہ ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں گے شاید. وفائے حضرت عباس علیہ السلام ہماری وفاداری کا ثبوت ہوگی انشاءاللہ شاید. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے اذاداروں کو کیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امت پر جو ہے وہ فوقیت دے دی یا برتری دے دی پوری تاریخ حضرت عیسیٰ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ کے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے سرمایہ کی آئے ہے آیت نمبر سترہ ان اللہ اول مسیح ابن مریم کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے ہاں اتنے عشق میں وہ کھوئے جی ہوئے تھے اور جب اسی معاملے کو امام رضا علیہ السلات کی بارگاہ میں لایا گیا تھا ایک مسیح نے آ کر بہت فخر سے کہا تھا کہ ہمارے عیسیٰ تو ایسے ہمارے عیسیٰ تو اللہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیسا مانتے ہیں آپ کیسا جانتے ہیں تو امام نے فرمایا بہت اچھے تھے با با تھے اور بہت ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں بس ایک خوبی نہیں تھی ایک تھوڑی سی کمی تھی ان کے اندر کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے ام. تو مسیحی کہتا ہے کہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ام. جیسے اس نے یہ کہا کہ اپنے دور کے بہترین عبادت, عبادت گزارت گزارتے تے تے تو امام رضا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ تو ہی تو یہ کہتا ہے کہ وہ عبادت گزارتے تو پھر اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے تھے اگر تے تے وہ عبادت کر رہے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تھا جس کو عبادت کر رہے وہ بھی بندے ہیں وہ اللہ نہیں ہے اور قرآن نے خود حضرت عیسیٰ کو عباد اللہ کہہ کے پکارا ہے عبداللہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برتری ہماری اور آپ کی ہے الحمد وہ لے یہ لے ہے لے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزات سے کہیں زیادہ امام حسین کے پاس معجزات موجود ہیں جی اتنے انبیاء کو ہم نے ان کے معجزات سے کمپیر کیا جی موازنہ کیا جی ہر ایک نبی کے معجزات حضرت امام حسین میں زیادہ ہی ملے بالکل افضل ہی نظر افضل ہی آئے نظر ہے جی لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی اذادار امام حسین کو سلام کرتا ہے تو خدا کہے کہ بلکہ سلام کرتا ہے اور کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ اللہ ان کی توحید بہت زیادہ محفوظ ہے عیسائی اپنی توحید کو بچا نہ سکے ان کے فضائل کو دیکھ کر مگر ازاداران امام مظلوم وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے بے شمار فضائل کو دیکھے عقل حیران ہے ان کی فضیلتوں کو درک نہیں کر سکتی اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ابا عبد ہے اللہ کے بندے ہیں اور پھر یہیں پر رک کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جس کا عبد ایسا ہے اس کا معبود کیسا اور پروردگار عالم بس اتنا ہی کہنا ہے کہ تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اور تیرے ولی چاہتے اللہ عامین اللہ عامین مجھے یہاں پر وہ شیر پھر یاد آ رہا ہے کہ سر تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا, کیا ہے کہ کی? کی کٹا ہوا سر جب کلام کر رہا ہو کلام الٰہی کر رہا ہو تو پھر انسان مجبور ہو جائے ایسی شخصیت کو خدا کے علاوہ اور کچھ نہ ماننے پر مگر الحمد للہ اس نے کیسی بہترین طریقے سے اپنی توحید کو بچانے کا انتظام امام حسین کے ذریعے کیا کہ کی آج بھی لوگ امام حسین کو ابا اب دلّاہ کہ کے یاد رکھتے ہیں اور یہ بہترین بہت اچھا نقطہ کیسے اس ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اتنے بہترین ہستیوں کے ہونے کے باوجود اس کو یاد رکھتے ہیں اس کی توحید کو پہچانتے ہیں اسی وجہ سے وہ شعر بھی میں ہمیشہ پڑھتی ہوں بالکل بات ہی رہتی کہ آپ بسم اللہ کریں بس جس اعتبار سے روزے جزا کو مانتے ہیں اس یقین, یقین, یقین سے کربو بلا کو مانتے ہیں ہمیں عقید وحدت کی دات تو دیجیے علی ہے؟ کے ہوتے ہوئے ہم خدا, خدا, کو, خدا مانتے کو مانتے ہیں بے شک بہت بہترین شعر ہے اللہ شاعر کو بھی نوازے اور آپ کو بھی نوازے کہ آپ ہم تک یہ تمام نایاب نرینے پہنچاتی ہیں اللہ کو بہترین جزا سے نوازے ناظرین گرامی امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء یہ ہماری گفتگو اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اور صرف ایک اور ایپیسوڈ ہمارے پاس بچا ہوا ہے جس میں انشاءاللہ ہم اپنی اس پوری اس اس طویل سفر میں جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا نچوڑ اس کا خلاصہ آپ ناظرین کے لیے پیش کریں گے آپ نے دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں وہ رابطہ جو امام حسین علیہ السلام کو ان کا وارث بناتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے بس اللہ ہمیں توفیق دے امام حسین علیہ السلام کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی اور ان کے صحیح اذادار بننے کی انشاءاللہ اللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اپنا آخری ایپیسوڈ لے کر بنے رہیے چینل و کے ساتھ پھیلاتے رہیے پیغام حسینیت پیغام انسانیت ہمیں دیجیے اجازت فیمان